فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محترم مدنی چینل کے ناظرین رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اشیا رحمت اللہ تعالی اس عشرے میں اور اب تک کیے ایک تمام تر گناہ جرم ماں فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے مغفرت کی بھیک عطا فرمائے اب جو اشراء شروع ہوا ہے آج اس کی پہلی شب ہے اور رمضان مبارک کی گیارہویں شب ہے وہ ہے اشرائے مغفرت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ مختلف انداز سے اس کی رحمت اس کا کرم اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے پہلے اشرے کا نام مشرہ رحمت رکھ دیا دوسرے اشرے کا نام اشرہ مغفرت تیسرے اشرے کا نام, نام جہنم سے آزادی رحمت سے مغفرت و مغفرت سے جہنم سے آزادی نصیب ہو جائیں اور یوں دیکھے تو پورے کے پورا ماہ رمضان رحمت ہی رحمت ہے برکت ہی برکت ہے اور اس میں راہتی راہتے سکون ہی سکون ہے آپ دیکھیے اگر یوں عام طور پر کوئی ہم کو سہری کے وقت جو ہم اٹھتے ہیں تو اٹھائے تو, اٹھائیں تو اٹھیں نہیں بڑا مشکل کام ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں واقعہ جو پورا سال فجر تک نہیں پڑھتا وہ بھی اس ماہ مبارک میں کہہ سکتے ہیں کہ شاید تاجد بھی پڑھ لیتا ہو کیونکہ وہ عشاء تراری وغیرہ پڑھنے کا معمول کسی حد تک تو بنی جاتا ہے تو یوں بڑی برکت ہے اس مہینے کی اور بڑا کرم ہے اس مہینے میں اور واقعی ایک تعداد مسلمانوں کی اس ماہ میں تبدیل ہوتی ہے دنیا بھر میں مساجد کے حوالے سے شہر و استار کے حوالے سے اب سڑکوں پہ نہیں دیکھتے کیسے لوگ دوڑے پڑے رہتے ہیں میں مقصد نیت اس سے کو بیس نہیں کرتا ایک نظام زندگی پورا سا تبدیل ہو جاتا ہے وہ خوب... اور ہمیں ہی کرنا ہے یہ بھی آ... اسلام کا حسن ہے ہمارے دین کا ایک حسن ہے روٹین کے ساتھ چلتی چلتی ایک زندگی ایک وقت آتا ہے کہ ایک ماہ کے لیے پورا سائیکل چینج ہو جاتا ہے اور پھر سوچیے ذرا کہ یہ ماہ مبارک جسے روزے رکھنے ہم پر فرض ہیں نہ رکھیں گے تو گناگار ہوں گے اور جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے ہمیں ایک عید الفطر ملتی ہے جس میں روزہ رکھنے والا گناہ گار ہوتا ہے یہ چینج تو سال پورا ہو جاتا ہے تو جناب وہ سال قریب آ رہا ہے اپنے سرمایوں کو اپنی ملاک کو اپنے مالوں کو گنتی کرو دیکھو تمہارے پاس نصاب سے زیادہ کیا ہے صاحب نصاب ہو جو ضروریات جو جو زکوٰۃ فرض ہونے والی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے تو وہ دیکھو پھر اس کا کیلکولیشن کرو اور پھر اس کی وہ رقم نکالو جو زکوۃ کہلائے گی جو فیس پے ہے اور پھر یہ فلاں کو ڈھونڈو فلاں کو ڈھونڈو فلاں کو, کو دیکھو یہ نیکیاں کتنی اچھی ہے اور نیکیاں کرنے کا انداز کتنا پیارا ہے اور اس نیکیوں کے جو ایک تو ظاہری مقاصد ہوتے ہیں پھر اس کے اندر چھپے ہوئے جو اس کے باقی مقاصد ہیں جو اس کی روح ہے جو اس کی حقیقت ہے وہ کتنی حسین اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے ہمیں ان عبادتوں میں جو ہم اللہ تعالیٰ کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبادت اس کے ظاہری احکام اور ظاہری مقاصد کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی احکام اور باطنی مقاصد کو بھی جب ہم برے کار لائیں گے اسے ہم سامنے رکھیں گے نیکیہ کرنے کا لطف سے کچھ اور ہو جائے گا اور نیکیہ کرنے کے حوالے سے بہت وسفت آئے گی مثال کے طور پر اگر میں اس عنوان پر ہی کچھ عرض کروں کہ اس کے مطلب کہ کچھ ظاہری اور باتمی جو احکام وغیرہ کے متعلق اگر ذہن دینے کی میں کوشش کروں آپ کو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز نمازی کو بدکاری سے باز نہ رکھ سکے وہ نماز اسے خدا سے اور زیادہ دور کر دے گی اور روزے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں روزے دار اگر جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نیکیاں عبادت جو ہم کرتے ہیں ان کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے جیسے نماز پڑھنی ہے تو نماز کا تو مطلب یہ کتنی پیاری نماز کی برکت اور نماز کی فضیرت قرآن بیان کرتا ہے ان نسلات تنہا قینی الفحشہ ہی کہ بے شک نماز برائی اور بہیائی کے کاموں سے روکتی ہے تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں نماز کا نشان بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر بھی ہوں لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برائی سے نہیں روکتے برائیاں ایک نہیں ہیں برائیاں بہت ساری ہیں آپ کو نمازی نماز پڑھتا آدمی سود ہی نہیں ملے گا ہاں سود خور ہوگا رشوت خور ہوگا بالکل وہ جائے گا مسجد جائے گا جماعت سے نماز پڑھے گا پھر آئے گا ابھی دراز کھول کے بیٹھ جائے گا اس ڈالو رمضان میں بھی نہیں باز آتا سود کا کاروبار کرنے والا سود کھانے والا یہ بھی جائے گا بالکل نماز سے پڑے گا اتنا بڑا بڑا باز ہوگا نماز کا نشان بھی بنا لے لیکن سود سے باز نہیں آتا بعض اوقات دیکھتے ہیں اچھا آپ بولے سود اور رشوت لیکن بدنی گائی بھی ہے یہ بھی ایک گناہ ہے زبردست گناہ ہے روحانیت کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مطلب کے دعوت دینے والا یہ بھی کام ہے بدنی گائی تو کس زور پر کر آتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر بدنگاہ یا ٹی وی پہ بیٹھ کر کرتے ہیں چاہے کسی بھی عنوان پر کریں لیکن نماز برائی و بھئی حیائی سے روکتی ہے یہ تے ہے نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی یہ تے ہے اب میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نماز مجھے برائی وی حیائی سے نہیں روک رہی دیٹ مینس سم تھنگ ان باٹم چیک کرنے کی ضرورت ہے میٹر کیا ہے چیک کریں گے تو شاید آپ کے سامنے ایک بات ڈکلیئر ہوگی جب اسلامی بھائی اسلامی بہنوں آل اوور میں صرف اسلامی بھائیوں ہی سے ایڈریس نہیں کر رہا آل اوور جب مدری چینل پہ بات ہوتی ہے تو اس میں ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی بات لیتا چلا جائے تو اب یہ دیکھیں کہ مطلب کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز آیا وہ ہے جو مجھے برا بھی ہے اسے روکے اس کی تہارت کے حوالے سے اس کے ظاہری اور باطنی احکام اور ظاہری باطنی جو آداب ہیں صورت المومن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شروع کی آیتوں میں ایک دوسری غالبان آیت میں اور اس کے نیچے شاید کچھ آیت بعد بات وہ باقاعدہ وہ جو اپنی نمازوں میں گر گراتے ہیں اور پھر نیچے آتا ہے کہ وہ جو اپنی نمازوں کی نگہ بانی کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو نمازوں کی حفاظت نجے بانی کے اس کے وقت میں پڑھنا اس کے فرائض اس کے واجبات اور دیگر جو اس کے احکام ہیں ان سب کو لانا اب اس کا علم ہونا چاہیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اور عبادت کو اس کی روح کے ساتھ کریں اب کان ہو سن نہ سکے زبان ہو چکھ نہ سکے آنکھ ہو دیکھ نہ سکے ناک ہو سنگ نہ سکے سوچ نہیں سکتا ہاتھ ہیں اٹھتا نہیں ہے پاؤں ہیں کہ چلتے نہیں ہیں اس کا مقصد پورا ہونا چاہیے نا مقصد پورا ہونا چاہیے کال نمبر آپ کو یہاں پہ آپ کی ٹی وی اسکرین میں دیا جا رہا الحمد الحمدللہ اس سلسلے کے اختتام پر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کچھ کالس بھی ہم لیتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات یا جو بھی آپ کے جذبات یا احتیاطات ہیں ان کو بھی سن بھی سکے اور مندی چہرے کے ناظرین تک بھی پہنچا سکے الغرض عبادت کرنی ہے تلاوت بھی کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے زکات بھی دینی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حق کے مطابق آج جو میں آپ کے سامنے مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بڑا خوبصورت بڑا پیارا مضمون ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستہتر جو ہے ون سیونٹی سیون میں ایک بہت ہی پیارا میسج اور بہت ہی پیارا پیغام اور بہت ہی پیاری توجہ دلائی گئی ہے ہماری اور ان شاء اللہ تعالی میں تفسیر سیرات الجین سے اس کی وضاحت آپ کو کروں گا اللہ کی رحمت سے تفصیر سرات الجین یہ مخت المدینہ کی شاع کے تفسیر ہے تین پارے اس کے شاع ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس کے دیگر پارے بھی اللہ کی رحمت سے آنا شروع ہو جائیں گے البتہ اگر اس پر میں کچھ وضاحت جو دکھی گئی ہے میں کوشش کروں گا اس کے مطابق دیگر تفاصر میں بھی وضاحتیں موجود ہیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس میں بڑا پیارا ایک مضمون ہے جو قرآن پاک نے ہمیں بیان کیا ہے کہ اصل جو ہے نا وہ کچھ کچھ اصل نیکی یہ نہیں میں آپ کو پہلے اس کا میرا آل آل آل کا معامل سنل کر ترجمہ عرض کرتا ہوں ترجمہ کنزول ایمان کہ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ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 اور رشتے داروں یتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکات دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب آحت کریں اور صبر والے مصیبت و سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں اس کے آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ جو ارشاد فرمایا کہ اصل نے کہ یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو تو مفصرین اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرنے کے بعد کچھ یوں ہی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب اہل کتاب اور مومنین سب کو ہے معنی یہ ہے کہ صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا اصل نیکی نہیں جب تک عقائد درست نہ ہو اور دل اخلاص کے ساتھ رب قبلا کی طرح متوجہ نہ ہو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری اعمال کو بجا لاتے ہوئے ضروری امال کو بجا لاتے ہوئے دوسروں کے عمل کو حقیر و معمولی نہ سمجھے ہوئے کسی خاص عمل کو زیادہ رغبت و محبت و کثرت کے ساتھ کرنا تو درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ضروری عمل مثلا فرائض و واجبات ترک کرنے کی صورت میں یا اپنے عمل اور طریقے کے علاوہ دوسروں کے عمل اور طریقے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کسی ایک عمل کو ہی اچھا سمجھنا سرس باتل و غلط ہے مثلا مثال دی ہمارے سرت الجینان میں جو لکھا گیا کہ مثلا ایک آدمی روزوں کی کثرت کرتا ہے تو روزے نہ رکھنے والے کو اکیلے نہ سمجھے یوں ہی ذکر و درو کی کثرت کرنے والا نیکی کی دعوت دینے میں مشغول آدمی کو کمتر نہ سمجھے یوں ہی بیان کرنے والا واض و نصیحت کرنے والا اور تصنیف تدریس سے دین کی خدمت کرنے والے کو کم نہ سمجھے یہودیوں کا رت اسی وجہ سے کیا گیا کہ ایمان سفی اور اعمال سالے کی طرف تو آتے نہ تھے رشوت حرام خوری سوت فیصلہ کرنے میں نا انصافی بگز و کینا اور دیگر گناہوں میں تو دلیر تھے اور قبلے کے مسئلے میں حق بات معلوم ہونے کے باوجود بلا وجہ جھگڑتے تھے اور خاص قبلے والا ہونے کو کافی سمجھتے تھے یہاں جو یہ بھی جیسے بیان ہوا کہ کسی کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے اگر کوئی کوئی اور عمل کرتا ہے کوئی اور عمل کرتا ہے فلاں میں یہی عمل کرتا ہوں تو وہ یہی کیوں نہیں کرتا تو کوئی کون سے عمل میں رغبت رکھتا ہے کوئی کون سے عمل رکھتا ہے توفی کا دروازہ بھی کھلتا گا تو فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان ایک دوستانہ تھا اچھے تعلقات تھے اور حرم پارک میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کرتے تھے سید عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رائے خدا میں نکل گئے لڑنے کے لیے ایک دن بیٹھے بیٹھے فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی یاد آئی اور آپ نے مطلب کہ یوں ایک مکتوب روانہ کیا کہ تمہاری بری یاد آ رہی ہے اگر تم یہاں آ جاؤ تو ہم مل کر حرم پاک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور یوں عبادت کی طرف بلا رہے تھے اپنے ساتھ جب آپ تک یعنی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ تک یہ مکتوب پہنچا تو آپ نے جو جواب دیا وہ جواب کچھ اس طرح کا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو مختلف اعمال کی توفیق دی ہے کسی پر قرآن کی تلاوت کرنا آسان کیا اور اس کی طرف اس کی رغبت ہے کسی کی طرف نوافل یعنی نمازیں وغیرہ پڑھنے کی طرف رغبت ہے اس کے لیے آسانی ہے کسی کو جیسے کہ مثال کے طور پر کی طرف رغبت ہے کسی کو ذکر و اسکارت, وغیرہ جو پڑھتے ہے اس کی طرف رخبت ہے, کرنے کرنے ہے, ہے تو فزیل بن نیاز رحمت اللہ تعالیٰ کی رغبت اس طرف تھی تو وہ اس طرح کی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کی رغبت اس طرف تھی کہ وہ اس سمت عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سنت چل کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو کوئی کس طرح رقبت رکھتا اور کس کا عمل رب کے حضور قبول ہے یہ رب جانتا ہے تو یہاں مطلب یہ کہ ہمیں اپنے اعمال پر مستقل طور پر چلنے پر کسی اور کے عمل کی طرف ہمیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے البتہ یہ جو آیت کریمہ جو ایک آیت نمبر 177 سو ہے سورہ بقرہ کی اس میں نیکی کے چھ اہم طریقے ارشاد فرمائے گئے ہیں نمبر ایک ایمان لانا نمبر دو اللہ تعالی کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا نمبر تین نماز قائم کرنا نمبر چار زکات دینا نمبر پانچ عہد پورا کرنا وعدہ پورا کرنا نمبر چھ مصیبت سختی اور جہاد میں صبر کرنا اب میں آپ کو اس کی تفصیل سیرات و جینان سے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایمان یعنی پہلا ہے نیکی کے جو چھ طریقے ہیں اس میں پہلا ایمان ہے ایمان کی تفصیل یہ بڑی معلومات کی بات اچھا کر رہا ہوں ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالی پر ایمان لائے کہ وہ حی و قیوم علیم و حکیم سمیع و بصیر غنی و قدیر ازنی و ابدی واحد لاشریک لہو یعنی yani اس کو کوئی شریک نہیں اللہ پر ایمان لائے دوسرا قیامت پر ایمان لائے یہ وہ حق ہے اس میں بندوں کا حساب ہوگا اعمال کی جزا دی جائے گی مقبولانے بارگاہ الہی شفاعت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سعادت مندوں کو حوض کوسر پر سیرا فرمائیں گے پل سرات پر گزر ہوگا اور اس روز کے تمام احوال جو قرآن میں آئے یا آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائے سب حق ہیں تیسرا فرشتوں پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ تعالی کی مخلوق اور فرما وردار بندے ہیں نہ مرد ہیں نہ عورت ان کی تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے چار ان میں سے بہت مقرب ہیں نمبر ایک حضرت جبرائیل حضرت میکائل حضرت اسرافیل اور حضرت ازرائیل یہ چار علیہ السلام چوتھا کتب الہیہ پر ایمان لانا جو کتاب اللہ تعالی نے نازر فرمائی حق ہے ان میں چار بڑی کتاب ہیں توریت جو حضرت موسا کلیم اللہ علا نبینہ و علد سلاۃ السلام پر نازل ہوئی نمبر دو انجیل جو حضرت عیسیٰ رخی اللہ علاء و علیہ سلاۃ والسلام پر نازل ہوئی نمبر چار زبور جو حضرت علیہ اللہ و واحد صلاحت والسلام پر نازل ہوئی اور نمبر چار آن مجید جو کہ ہمارے آقا و مولا مکی مدی مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم پر نازل ہوئی اور اس کے علاوہ حضرت شیش حضرت دریس حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ وسلام پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے پانچواں تمام امبیا علیہم السلاط وسلام ایمان لانا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں یاد رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین ایمان مفصل جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے اس کی اصل یہ آیت بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری آیت بھی ہیں اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دینا یعنی اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے جو چھ نیکیاں بیان کی اب دوسرا ہے کہ اللہ تعالی کی محبت میں اپنا عزیز مال دے اب اس سے پہلے ایمان کا بیان ہوا اور اب امال کا ذکر کیا جا رہا ہے اور آیت کے حصے میں نیکی کا دوسرا طریقہ بیان کیا گیا اللہ تعالی کی محبت میں مستحق افراد کو اپنا پسندیدہ مال دیا جائے اب اس آیت میں مال دینے کے چھ مصب ذکر فرمائے گئے رشتے داروں پر خرچ کرنا چنانچہ حدیث پاک میں ایک حضرت سلمان بن عامر ابدی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم علی نے اشاد فرمایا رشتے دار کو صدقہ دینے میں دو فواب ہیں ایک صدقہ کرنے کا اور ایک سلے رہنے کا اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرما سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتے دار پر صدقہ کرنا ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے باہر شریعت میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور یہ مجم ال کبیر کے حوالے سے سرات و جنان میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا جو آپ سے تعلق توڑتا ہے آپ سے تعلق ہی رکھتا ہے رکھا ہوا ہے ایسے کو سدکا دے ہمارا نظام کچھ اور ہے میں کیوں اس کو ستکا یار پوچھتا تو ہے نہیں فون تو کرتا نہیں ہے بھائی بہنوں میں اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں سگے بھائی بہنوں میں سگے بھائیوں میں اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں چچا مامو پھوپھی یہ قریب قریب کے کافی رشتہ دار ہوتے ہیں جن میں اس وجہ سے اختلاف ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو اس طرح کی چیزیں کہ کچھ نہ کچھ دیتے رہا کریں بھیجیں کچھ بھی بھیج دیں کوئی بھی رمضان کا مہینہ ہے کوئی افطار کے نام پر کوئی چیز بھیج دیں ان کے بچوں کے لیے کوئی پھل فر فروٹ کی کوئی چیز بھیج دیں کوئی ایسا کریں کہ جس سے اس کے دل میں وہ نہیں یار میں اتنا مت اس کے ساتھ کرتا ہوں مگر یہ میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے یاد رکھیے برائی ختم کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بھلائی ہے برائی کو بھلائی سے ٹالنا چاہیے برائی کو بھلائی سے ٹال تو اس کی مزید وضاحت میں کافی بیانوں میں کرتا ہی رہتا ہوں آپس میں محبت پیار کرنے کے حوالے سے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرا یتیموں کو خرچ کرنا جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو سے یتیم کہتے ہیں یتیم کس کو کہتے ہیں جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اس سے یتیم کہتے ہیں یہ تاریخ یاد رکھیے گا یعنی بعض اوقات بالک ہو جانے نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو یعنی جب تک وہ نابالغ تب تک یتیم ہے بالک ہو جانے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوتا مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ لائیو بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و تر بھائے آپ کی اللہ کرے مزاجی شریک ہو جائے تو اور کیا چاہیے آپ شرفا کے سردار اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو برکت دے ماشاء اللہ مرحبا آپ کا مبارک سیدھا اللہ تعالیٰ کے درجۂ بلند فرمائے سب سے پہلے تو میں اس موقع پر آپ کی خدمت میں مدنی چینل کے پانچ سال مکمل ہونے پر آپ کو شبلامی ریل سنت دعمت بارہ خاتون الایہ کو شہزادوں کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شرح کو مدنی چینل کی مجالس کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کیا اللہ تبارک وطا کی رحمت اور اس کے حبیب علی سلاحت و سلام کے کم خاص سے دنیا بھر میں شریعت و طریقت معرفت و حقیقت کی مدنی پھولوں کی مہک جس طرح مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں عام ہو رہی ہے یہ لاسانی ہے بے مثال ہے اپنی مثالات ہے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے آپ اور جملہ مبلغین کی کوششوں کو قبول فرمائے بخصوص سعید امیر اہل سنت دعت بداخاتیہ کو درازی عمر بال خیب بھی صحت عطا فرمائے آپ کے ملفوظ شریف سے پوری امت کو مزید استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس واقعی ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ دعوت مدنی چینل کو پانچ سال پورے ہوئے لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں امیر علیہ سنت کی اداسی کو اور آج بھی جو غروب آفتاب پر جو امیر علیہ سنت کی کیفیت تھی اللہ اللہ یعنی کہ امید ہے شاہد اللہ علم آپ کے یہاں لائٹ وہ لائٹیں بھی نہیں ہوتی تو ہر جگہ پر ضرور نہیں کہ دیکھ سکے آدمی دی دی تو جو کیفیت تھی اور جو ایک بلک بلک جیسے بچہ ہوتا, جا ہوتا ہے نہیں ماں جا رہی ہوتی ہے بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ لے باہیں کھولے انتظار پکار رہا ہوتا ہے کہ بلک بلک کا جو آدمی روتا Allah, Allah. یعنی بچہ روئے تو چھوٹا شفقت کرتا ہے نا بچہ روئے تو بڑا شفقت کرتا ہے لیکن میں یقین مانے اس پہ جو پاپا کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا تو بس کیا کروں سے کہ آدمی نہیں وہ قابل رح ایک رحم ماہ آدمی کو پر اور ویسا لگے کہ یار کیا ہو گیا دیکھو یار بس وعلیکم اللہ نیکو کے درجۂ بلند فرمائے شیخ کریم اور شیخ کریم دامت وار کا تیا کہ آپ مریض خاص ہیں یقیناً حضور امیر علیہ سنت کی روحانی کیفیات اور بالخصوص خوف خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رمضان کی جو نوعیت ہے منفرد کیفیت ہے یہ آپ اللہ والے ہی جانتے ہیں یہ یہ بارد بارد بارد منفرد کیفیت دل ہے جو امیر علیہ سنت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل سے جو کیفیت ہے شہری میں بھی یہی جو شہری کے بعد کے جو فیضان شہری میں بھی آئے تشریف لائے اس میں کیفیت مگر وہ ابھی بھی اسی طرح کی کیفیت یہ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تو نیکوکار لوگوں کی کیفیت ہے اکثر تو یہ کیفیت کا کچھ چھینٹا ہم پر بھی پڑنا چاہیے یار کہ جو یہ جس طرح رمادان گزار رہے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے جتنے سامنے ہے مگر ہم ہم جو گزارے وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہم, ہم یہ کس طرح رہ رہے ہیں ہماری نہ زبان ٹھکانے پر نہ آنکھیں ٹھکانے پر نہ دل ٹھکانے پر نہ سوچ ٹھکانے پر نہ ذہنیت ٹھکانے پر نہ نیت پر ٹھکانا ہے ہمارا کسی چیز کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہے نا کہ وہ شرمندگی اور افسوس ٹائپ کی سی چیزیں نہیں ہے یہ واقعی یار آپ غور کیجیے پہلا شا چلا گیا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر غور کریں یہ بھی ہاں یہ بھی کیفیت کی بات ہے کہ الوداع ماہ رمضان کی تو ایک مطلب لوگوں کا ذہن ملا ہی ہے یہ بھی مجھے گمان یہی ہے اس ذہن میں یہی ہے کہ یہ بھی یہی کا صدقہ ہے جس انداز سے جو کلام چلتے ہیں لیکن اب جو آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی مطلب اس کی آمد پہ رخصت کی مطلب جو آمد پہ ہی رخصت کی گھڑی کھڑی تھی نا تو یہ جو چیزیں نا یہ بڑی مطلب کہ نوٹس کرتی ہیں یار اگر ہم کچھ زندہ دل بنیں اور کچھ قبول کرنے والے بنیں یہ نوٹس کرتی ہیں کہ یہ نکل رہا ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں حقیقت یہ نکل رہا ہے کچھ کر نہیں پا رہا ہے گھر میں کتنا بڑا مہمان آیا ہوا ہے اور بٹ رہا ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں کونے کے اوپر اور پتا کیا ہوگا ہمارا تو یہ جو ہے نا اشرے کے جانے پر جو اب کیفیتوں کا آنا یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ امیر علیہ سنت کا حصہ دعوت اسلامی کا حصہ اور یہ جو مدنی چینل کے جو پانچ سال بعد جو مبارکباد کا سلسلہ ہے ہمیں یاد ہے جب ہم فیضان مدینہ میں امیر اللہ سنت کی کیفیتیں دیکھتے تھے نا بھائی یہ دیکھا میرے جذبات ہیں ضرور نہیں کہ سب کے جذبات ہیں لیکن ہم جو آپس میں باتیں کرتے تھے تو ان جذبات میں کئی استعمال شامل ہوتے تھے تو میں سوچتا تھا یا ہمارے اسٹائل سوچا کرتے تھے کہ یار ایسا کیسے ہو کہ یہ جو چیز ہم فیضان مدینہ میں بیٹھے دیکھتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا ماحول دیکھتے ہیں یہ اسلامی بھائیوں کا رونا دھونا اور یہ جو کیفیتوں کو قبول کرنا دیکھتے ہیں یار یہ دنیا کو کیسے پتہ چلے گا یہ بھی کچھ یہ ہے یہ بھی کوئی مطلب یہ بھی, یہ بھی زندگی ہے اور یہ بھی ایک مطلب کہ روحانیت اور تسکیا ناسو ناز نے اس کا میں کیا کیا نام دوں وہ تو ڈیٹیل ہو جائے گی لیکن کمال ہے اللہ کی رحمت کے ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت نصیب ہو گئی اور اس کے ذریعے یقیناً بہت سارے علم دین کے مدنی پھول ساری دنیا اپنے اپنے حصے میں اپنے اپنے حصے کا حصہ لے رہی ہے مگر جو اس میں جو امیر اللہ سنت کی کیفیاتیں جو پہنچ رہی ہیں اور جو لینے والے لے رہے ہیں اب عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو یا عشق والے ہیں جو ہر چیز بتا دیتے ہیں مطلب یہ مطلب اس پر اس پر نہ غور کرے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے میں تو کہتا ہوں اس پر رو کہ مجھے بھی رونا کیوں نہیں آ رہا یہ رونے یا اللہ کرے گا محبت نصیب ہو جائے مطلب آپ نے شاید فرمانا یا سر یہ کہ ہماری نہ عقل کا ٹھکانا نہ سوچ کا ٹھکانا نہ قلب کا ٹھکانا نہ روحانیت کا ٹھکانا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی درج بلند فرمایا ہمردہ نے ہمیں ٹھکانا تو اتنا فرمائی دیا نا مدنی چنل کی صورت میں پوری امت کو الحمدللہ رب العالمین جو ایک مدنی thi, اللہ کی, کی رحمتہ ملا ہوا ہے او بہت ایسے ایسے امپورٹنٹ بات میں آن رکھے اور ہمیں جی آن کروانے میں اپنا کتنا ردا کرنے کی سعادت کچھ توجہ کے ساتھ دیکھنے کی بھی جی سادت نہ سیب ہوئی جی ابھی بھی کہ ابھی جو بات آپ کی کال ہے تو حالانکہ یہ وقت واقعی ایک کہہ سکتے ہیں مبالگا کروں یہ کیا کروں لاکھوں لاکھ آشکانے رسول ہو سکتا ہے سر تمہارے ساتھ مدنی چینل پر ہوں کیونکہ وقت یہ ایسا ہے کہ اب کھا پی کر ایک تھا چائے پی رہی ہوگی ہو سکتا ہے بعد نمازوں کی تیاریوں میں میں شروع ہو آپ ہی شاید کھا پی کر چائے پی کے فارغ ہو گئے ہوں گے تو ہوتا ہی ہے مگر آپ دعوت اسلامی کے قریب آ جاؤ اسلامی بھائیو ہو یہ مانیے میں یہاں سے بیٹھ کر شہد ٹپکا ٹپکا کر بھی آپ کے سامنے دکھاتا رہو نا اور شہ دیے شہ دیے شہ دیے شہ دیے شہ دیے سب اپنی جگہ پر ہے آپ کو مشورہ یہ دوں گا ایک بار آ کر اس کا ایک قطرہ چکر دیکھ لیجیے اللہ کی رحمت شامل آ رہے لگ رہی لگ گئی نا پھر یہ ماحول کہیں نہیں چھٹتا پاپا کی بڑی خوبصورت بات ہے میں دعوت اسلامی والے اور تمام آشکا نے رسول جو دعوت اسلام محبت کرتے مرض کروں مجھے بہت خوبصورت جملہ لگتا ہے باپا کا کہ دعوت اسلامی سے ایسے چمٹ جاؤ کہ اگر کوئی کھیڑے نا تو وجود کے ریشے ریشے ہو جائیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اگر ہم دعوت اسلامی سے جدا نہ ہو کاش بہت بہت شکریہ تر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام و, و اللہ وبرکاتہ مجھے اشارہ ہے کہ اور بھی کالس آئی ہیں اور بھی کال سنائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و, و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد کر رہا ہوں اگران کی بارگاہ میں جو آپ ماشاء اللہ بیان فرما رہے ہیں ایک عمل کے کرنے کے بارے میں تو رقاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثت اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو زیادہ آسان فرمایا بعض جگہوں پہ علماء کرام سے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کو زیادہ آسان فرمایا اس کے بارے میں ہمیں مجنی پورت فرما دیں اللہ السلام علیکم و رحمۃ وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اس معاملے میں علماء کرام جو بالخوش ہو ہمارے دعوت اسلامی سے وابستہ جو ہمارے مفتیان کرام علماء کرام ہیں ان سے اس معاملے میں بھی بعض اوقات اسی طرح کے سوال پر جو باتیں ہوئی ہیں ان کا جو مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ یقیناً علم دین یہ افضل ترین عبادت ہے کیونکہ ہر جو عبادت کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ علم ہے اس طرح عبادت ہوگی اس طرح نہیں ہوگی اس طرح فاسد ہوگی اس طرح درست ہوگی اس طرح اخلاص یہ نیت یہ ساری یہ علم دین ہی ہے تو علم دین کو تو بنیاد بنایا ہی جائے گا اور یہ افضل تنی عبادت ہے مگر جو ہے نا کس کس عبادت کو کیسے کیسے فضیلت تھا اس تو اس میں مختلف اوقات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اعمال کو بیان کیے ہیں کبھی کسی کو کون سا بیان کیا کبھی کسی کون سا بیان کبھی کسی کون سا بیان کیا تو مختلف جگہ پر مختلف انداز سے مختلف اعمال کا بیان یہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کیا اس کی میں تفصیل بیان کرنے سے عاجز ہوں یعنی میں اس کو اتنا یہ علم نہیں رکھتا اور جو مجھے جو معلومات ملی تھی وہ میں نے اپنے حفظے کے مطابق اب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی دوسری کال سنائیے میرا نام محمد اخترا ہے میں رہنے والا ہوں بھائی والا کا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر تقریباً پینتالیس سال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عمر میں میں قرآن پاک کو کر سکتا ہوں یا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جذبے کو اور برکت عطا فرمائے ذرا اسلامی بھائی کیوں نہیں کر سکتے قرآن حصہ اللہ تعالی کہ رحمت شامل حال رہے آپ آگے بڑھے وقت دینا پڑے گا خز کرنا بھی ایک بڑی فضیلت والا کام ہے مگر خیز کے ساتھ ساتھ فیص کو باقی رکھنا اور اس کو پھر اپنے ساتھ بالکل پکا رکھنا یہ بھی ایک کام ہے تو بالکل یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ حض نہیں کر سکتے آپ اس کے لیے آ, آ, ہمارے جو مدرسۃ المدینہ بالیغان ہیں دعوت اسلامی کے میرا مشورہ ہے کہ اس طرف رجوع کریں اور کہ اچھے قاری صاحب سے ملاقات کریں ان کے ساتھ ملیں تھوڑا پڑھیں وہ انشاءاللہ خود ہی آپ کو راستہ بتا دیں گے کہ آپ کس طرح حص کر سکتے ہیں یا کیا مطلب possibility ہے ممکنات میں سے ہے یا آسانی ہے یا دشواری ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اور جو آتا ہے وہ بھی درست آتا ہے یا نہیں آتا کہ ظاہر کے پہلے تو درست پڑھنا بھی سیکھنا پڑے گا اگر نہیں آتا ہوگا تو تو یہ تو مدی چلے گے تمام ناظرین کو میں مدنی التجا کروں گا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے اپنے مدارس المدینہ بالیگان اور بالیگات دونوں کا رخ کریں اور اپنا قرآن اول درست کرنے کی کوشش کیجیے دعوت اسلامی کہ الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر ہزاروں مدارس المدینہ بالیگان اور بالیگات یہ الحمدللہ ہیں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں پردے کی عالت میں دین کے اوقات میں اور اپنے اسلامی بھائی فجر کے بعد بھی ہوتا ہے کہیں مغرب کے بعد بھی ہوتا ہے کہ بعد جیسا ماحول جیسے حالات شہر اور علاقے کے مطابق مساجد وغیرہ میں رکھتے ہیں آپ رخ کیجیے مدرس المدینہ آن لائن یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے اگر آپ رابطہ کریں تو آن لائن کے ذریعے بھی پرانے پاک درست کیا جا سکتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اور کول سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ کیا بات کر رہا ہوں لاہور سے مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ سبر اور تحمل میں کیا فرق ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے دار المدینہ کے نام سے جو یونیورسٹی اوپن کی ہے اس میں کس قسم کے شعبہ جات میں تعلیم دی جائے گی ہماری رہنمائی پر باتیں, فر باتیں میں اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے داخلے کے بارے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے مجھ سے صبر و تحمل کا فرق معلوم کیا ہے میں اپنی اٹکل سے تو بیان شاید کر جاؤں لیکن اس کا پروپر مطالعہ کیا ہوا عبارت جو اگر میرے ذہن میں سے ہے نہیں کہ میں صبر و تحمل کو کہیں میں نے الگ الگ پڑھا ہو اور مجھے یاد رہا ہو اور میں بیان کروں لہذا میں اس وقت اس مدنی پھول کو اس, اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں تو دعا کر اللہ توفیق دے تو میں صبر و تحمل ان دونوں کے فرق کو سمجھ کر اللہ نے چاہ تو میں کل آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا ہو سکے تو یہ کال مجھے کل پھر سنا دی جائے الحمدللہ میری بھی معلومات ہیں پروپر اضافہ ہوگا کہ صبر صبر کی تعریف پوری میں بیان کر سکوں اور جیسا کہ کتابوں میں لکھی ہے اور تحمل جو اصل کی وہ آپ نے دوسری چیز پوچھی ان دونوں کا فرق واضح کر سکوں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علم تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت نفرا مال خرچ کرنے کے حوالے سے جو دوسرا ہمیں جو بتایا گیا مصرف جہاں خرچ کرنا چاہیے وہ یتیم اور یتیم کی تعریف یتیم کسے کہتے ہیں کہ جس نابالغ شخص کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو اسے یتیم کہتے ہیں حضرت سہل بن صاحب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے اور وہ کفالت کرنے والا دونوں وہ اور کفالت کرنے والا کی فالت یا کفالت فالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پرما کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کو درمیان تھوڑا سا فاصلہ کیا کہ وہ اس طرح ہوں گے تیسرا مشکلوں پر خرچ کرنا حضرت ابو ابحر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور ایک لقما یا دو لقمے اور ایک حجور یا دو لے کر چلا جاتا ہے صاحبہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے ارشاد فرمایا جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستغنی کر دے اور نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کے کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو اسی طرح کو حدیث کا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے شاہ فرمایا ایک لکما روٹی اور ایک مٹھی خورما اور اس کی مثل کوئی چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے ان کی وجہ سے اللہ تعالی تین شخصوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے ایک صاحب خانہ جسے جس حکم دیا دوسری زوجہ کہ اسے تیار کرتی ہے تیسرا خادم جو مسٹرنگ کو دے کر آتا ہے پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حمد ہے یعنی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا یعنی رحمت سے محروم نہ چھوڑا حمد ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور بھی نیچے اس کے مصرف لکھے ہیں مجھے کال بھی بتائی جا رہی ہیں کال بھی سنا دیجیے میرا نام محمد پرہان ہے میں نارک منڈی سے بول رہا ہوں میں جان میم بہت جانکار منا جاتے بہت اچھی کیفیت تھی اور آپ کو مدنی چینل کے پانچ سال کی مبارک ہو الحمدللہ واقعی باپا کی کیفیت بہت اچھی تھی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اخلاص کے ساتھ ہمیں بھی اس کیفیت کا حصہ آتا فرما دے اخلاص کے ساتھ اور ہم مطلب کہ وہ روئیں کہ وہ رونا وہ شعر ہے نا میرے لئے سدت کا لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی جائیں گندگی, گندگی میں میرا دل حد سے تو اللہ ہمیں وہ آنسو عطا کرے جو ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی ہمارے دل کی گندگی کو دور کرے اور اس رب کی بارگاہ میں وہ آنسو قبول بھی ہو جائیں اور ہماری بے حساب مغفرت کا سامان ہو جائے تفصیل ہے کافی میرے پاس ابھی مزید اور اس کے آگے مزید بھی جو اس آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ایک سو ستہتر کے تحت ارشاد ہوا ہے وہ ہے مگر میرا وقت پورا ہو رہا ہے غالباً اور بھی کالز ہیں اور بھی کال سنا دیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں لاہور سے بول رہا ہوں آپ جو سمجھ میرا نام ہے میرا سوال یہ ہے کہ آون کا بی بی کے لیے کیا حقوق ہے یا بی بی کا خاون کے لیے کیا حقوق ہے اس بارے میں تھوڑا سمجھائی اس کی تفصیل ہے آ, کہ بیوی بی کے حقوق اور عورت کے بیوی بی کے حقوق کیا ہیں شوہر کے حقوق کیا ہیں مقتط المدینہ پر بات باقاعدہ بیوی بی کو کیسا ہونا چاہیے اور شوہر کو کیسا آنا چاہیے اس کی سیریز بھی دستیاب ہیں باہر شریعت میں بھی اس کے متعلق آ, مواد موجود ہے اور آ, پردے کے بارے سوال جاوا میں بھی کچھ نہ کچھ عمل سنت دیں مدی پلاکی ابھی عشاء کی اذان اور یہ فیضانے مدینہ میں ہم عشاء کی اذان کا جواب دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا لوہ الا اللہ اشہد اللہ اللہ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 على <تصفيق> حي على الا حي على الا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة ادِم محمد مدن الوصيله والصبيله ودرجه رفيق وبعثه مقاما محمودا الذي وعد وجعلنا في شفاعته يوم القيامه انك لا تحلفني قد اصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى الاله وصحبه اجمعين سلحبی صلی اللہ تعالی یہ جو حقوق کے بارے میں سوال ہوا کہ شوہر کے اور بیوی بی کے حقوق کیا ہیں واقع اس کی بڑی تفصیل ہے ابھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑا ہی ایک تو سوال بڑا معلوماتی ہے اور گھر گھر سے تعلق ہے ابھی امید ہے کہ بہت بڑی تعداد ممکن ہے مدنی چند ہوگی یہ سوال جو ابھی ہوا نا یہ آج رات مدری مذاکرے میں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور الحمد للہ اجزا امیر اللہ السنہ جو جہاں دیدہ شخصیت ہیں اور ان کے مدنی پھولوں سے بہت سارے گھر امن کے گہوارے بنتے معلوم ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ شاء اللہ میر سے آج مدری مذاکرے میں یہ ہمارے اسلام بھائی کا سوال چلائیں گے اور انشاءاللہ میر اللہ السنہ سے لیں گے کہ ان دونوں کے حقوق کیا ہیں اور پھر گھر کو امن کا کیسے بنایا جا سکتا ہے یار ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تبھی بات بنے گی حتیٰ کہ مجھے وہ رواج یاد آ رہی ہے جو فتح و میں جو لکھا گیا خلاصہ یہ کہ ایک عورت کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جب شوہر کے حقوق بیان کیے تو حقوق ایسے تھے کہ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں شادی نہیں کروں گی میں اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ میں شور تاخا کر سکوں اور جہاں رہے شوہر کی بات تو اس کو جو بیوی بی کے حقوق ادا جو حدیث پاک کے اندر لکھی گئی یہ کس طرح بیوی کے ساتھ اس نے اپنا سلوک رکھنا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو دینی ہے اس کی پوری تفصیل ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہیں کیونکہ یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں ان دونوں کا ڈس بیلنس ہونا پوری آپ کی وہ جو آ... سواری ہے اس کو ڈس بیلنس کر سکتی ہے آج کے بیان کی کافی تفصیل موجود ہے انشاءاللہ شاء تبارک کل اس تفصیل کو پوری کروں گا آپ بھی سرات و جنان یہ مقتدالمدینہ سے حاصل کیجیے اب دیکھیے میں مطلب پرانے مجید کی آیت کریمہ کے تحت جو وضاحت کروں جس میں لکھی گئی ہیں حدیثیں اور جو وزات اس میں دیکھ کر کتنی معلوماتی کتاب ہے تو اس کو ضرور حاصل کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے اس کو پڑھیے اور اس کو تقسیم بھی کیجیے ہو سکے تو رمضان مبارک میں اللہ توفیق دے تو اللہ ہے تو ختم کرنے کی کوشش کیجیے یا کوئی ہدف رکھ لیجیے کہ اتنے دنوں میں اس کتاب کو یعنی سراط و جینان جو حضرت امام وسلم کا ترجمہ قرآن طنز ایمان بھی اس میں شامل ہے اور آسان ترجمہ بھی اس میں شامل ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات مدری مذاکرے میں شریک ہونا مت بھولیے گا کیمت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد بر تحریک جاری رہے گی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علحت